أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكرب بالدين خيارك الذي يدعو اليكين ولا يحب ولا طعام المسكين فغيل للمسلين الذين هم عن سلاتهم تاهون الذين هم يراءون ويملعون الماعون صورت المعور کو آج میں نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں وقت کی مناسبت سے بہت بڑی نصیحت ہے کیونکہ ملکی حالات کچھ اس قسم کے ہو چکے ہیں کہ کہ سادی قسم کی صورت حال درپیش ہے ایک چھوٹے کنبے کے افراد جس کے پانچ یا چھ افراد ہوں ان کے لیے صرف آٹا کھانا روٹی کھانا دال گھی اگر وہ نہ بھی اس और उसके बाद اور اس کے بعد مکان کا کرایہ اور بعض اوقات مجبوراً بچوں کا دودھ تو وہ بہرحال چھ سات ہزار میں اپنا گزارا نہیں چلا سکتے اس اعتبار سے شرافات معذرین صالحین کے ساتھ کیا بیت رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنی حکمت عالیہ کے تحت لوگوں میں کم اور زیادہ کی تو اہل ایمان کو توحید جان لینے کے بعد توحید کا مکمل نقشہ پیش کرنا ہے توحید صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کفر کو پہچان لے اور ایمان پر قائم ہو جانے کا ارادہ کرے بلکہ توحید یہ ہے کہ عمل صرف اس پر قائم ہو کر دکھائے اہل ایمان کے ساتھ محبت نبھا دے اور اہل کفر کے ساتھ دشمنی کے تمام تقاضے پورے کریں وہ کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں اگر اہل ایمان اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی کی شرط پوری نہ کریں گے تو ان کی توحید یقیناً بالکل ناقص ہے اور وہ یہ نہ سمجھیں اور غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ توحید صرف چند مسائل کو سیکھ لینا چند ابحاس کو تقسیم کی جان لینا اور بس پھر یہ باتیں کرتے پھرنا اس کا نام توحید ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس سورہ مبارکہ میں جو مکی ہے اور بعض میں کہا کہ کیونکہ آخری پہلی تین آیات کے علاوہ منافقین کا ذکر ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی اس لیے مکی بھی ہے مدنی بھی بہار آئی مضمون بہت واضح ہے اور تمام سات آیات ایک ہی مضمون دیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارزیبین کیا دیکھا تو نے اس شخص کو متوجہ کیا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یا محمد جیسے کہ ابن کثیر نے کہا رحمہ اللہ اس شخص کو دیکھا کون شخص یوکزین جو روز جزا کو جھسلاتا ہے المعاد والجزا والتواب اٹھایا جانے کو اور اس کی جگہ اور سزا کو جھٹلاتا ہے فرمایا فضانی کل لدی یدو التیم یہی ہے وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے یتیم کو ضلیل کرتا ہے یتیم کی بے عزتی کرتا ہے اور اس کے ساتھ رحمت کا سلوک نہیں کرتا غلط یا خود وہ الا اور یہی وہ شخص ہے جو مسکین تو کھانا کھلانے پر کسی کو نہیں ابھارتا صرف نا قبل مفل غیر ہے ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں کون اللہ دین ہوں سلات وہ جو اپنی نمازوں سے واسل ہیں اللہ دین ہوں وہ جو دکھاوا کرتے ہیں وہیم معاون ال معاون اور وکیل اتنے ہیں کہ برتنے کی چیز کو روک رکھتے ہیں تو یہاں پر اللہ تبارک و تعلی نے جو صفت بیان کی بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں توحید کا وہ بیان نہیں ہے جو باقی قرآن میں ہے حالانکہ یہ سمجھ کا نقص یقیناً توحید و باریک اعلیٰ انسان میں یہ سب خوبیاں پیدا کرتی ہے جو کہ انسانیت کی چوٹی کی خوبیاں کہلانے کے لائق ہیں اور جو معاشرے کے اندر غیروں کے لیے قابل تقلید ہے اور ان میں سے ایک بہت بڑی خوبی اللہ نے بیان کی اور باقی کو چھوڑ دیا گویا کہ یہ جب اپنی چوٹی پر پہنچے گی اور اس خوبی سے مومنین متصف متفق ہوں گے اور اس گندی عادت سے دور ترین ہو جائیں گے جو کہ ان کی عادت ہے جو دین کو جھکلاتے روزے جزا کو جھکلاتے وہ کیا عادت ہے کہ یقین جو ان کے پلے پڑ جائے کیونکہ یقین کے پلے پڑ جاتا ہے وہ تو اپنے خاندان کا فرد ہوتا ہے وہ پھر اسے بوجھ محسوس کرتے ہیں، اس کی تقریم نہیں کرتے ہیں اور اسی لیے فرمایا کہ تم سارا مال کھا جاتے ہو اور یقین کی تقریم نہیں کرتے ہیں تو یہ لوگ یتیم کی تقریب نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانا تو درکنار مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس اپنی زندگی کے گزارے کے لیے کچھ نہ ہو اور وہ وفاج ہو اس بات کا کہ سوسائٹی اس کی مدد کرے تو مسکین کو کھانا کھلانے پر تم ابھارتے بھی نہیں کہ کل کو تمہاری باری نہ آ جائے یہ صفات کس کی ہیں؟ جو دن کی تقدیب کرتا ہے روزے آخرت کو جھپلاتا ہے اس میں آپ کہیں گے کہ اللہ پر ایمان اللہ تعالیٰ کی پہچان کے ساتھ اللہ کے اسماء اور اللہ کی صفات کو جاننے کے ساتھ صرف دن کے اعمال اس ایمان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ اللہ سے شدید محبت اللہ کی تعظیم اللہ کے لیے دشمنی اور دوستی اس کا ذکر تو کہیں نہیں آیا ہے نہ اس بات کا ذکر آیا کہ رسول تریمان صلی اللہ علیہ ع وسلم حقیقت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں بنیادوں میں سے جن تمام انبیاء رسول علیہ وسلاط وسلام اسی پر مبوس ہوئے کہ لوگوں کو توحید رسالت اور آخرت کا سبق دے جب ان میں سے کسی ایک کا ذکر ہوتا ہے تو باقی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں متضمن ہوتی ہیں جیسے فرمایا میں شاخ کر من ما ما جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف راستہ چلا اور وہ طریقہ اختیار کیا جو مومنین کا نہیں ہے بعد اس کے کہ اس پر رسول کا طریقہ واضح ہو چکا تھا صلی اللہ علیہ و وسلم وہ جدھر پھرنا چاہتا ہے ہم ادھر پھیر دیں گے اسے اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ برا ہے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے آمین یہاں تو صرف رسول کی مخالفت کی بنیاد پر جہنم میں پہنچنے کا ذکر ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اللہ کی مخالفت نہیں ہے میں یہ تو رسول پکڑ رہا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آخرت اور اللہ پر ایمان بالکل شامل ہے اور جو آخرت پر ایمان لاتا ہے ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین کر لے اور پھر اللہ کو حساب و کتاب لینے والا اور العلیم القدیم جان لے اور ایسا حساب لینے والا جس سے کچھ چھپایا نہیں جا سکتا اور یہ جاننے کے کامیابی کی بنیاد رسول کا کرتا ہے صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کو اللہ ماننے کے بعد کائنات میں اسے پہچان لینے کے بعد کہ جس کے لیے بے شمار نشانیاں چاروں طرف موجود ہے خود انسان کے اندر کوئی بھی کافر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو پہچاننا چاہے تو اسے پہچاننی ہوتی اللہ کو پہچاننے کے بعد اس کے لیے عبادت کا جذبہ ابھرتا ہے کیونکہ اللہ کی پہچان کے بعد اس سے محبت ہو جاتی کہ اتنے احسانات اتنے احسانات کہ میں گن نہیں سکتا اور اس قدر اللہ تبارت و تعالیٰ بڑا ہے اور اتنا اس کا احاطہ ہے اور اتنی زبردست حکومت ہے کہ اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر لازمی طور پر دل میں یہ جوش ابل پڑتا ہے کہ میں اللہ تبارت و تعالیٰ کا تقرب حاصل کروں اس سے قریب ہو جاؤں تعبد اس کی عبادت کروں تناسب اس کے لیے قربانی لوں اور ابتدا اس کے حکموں کے پیچھے کروں اور پھر تشریع وہ مجھے شریعت دے مجھے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دے میں اسی کے اندر رہ کر زندگی گزارا کروں اور اطاج یہ سب چیزیں لازمی ہے پیدا ہونا مگر ان کو عقل سے سمجھا نہیں جا سکتا ان کے لیے رسول کی مجبوری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ ہمیں رابطہ دے اور ہم کچھ فرقے لہذا یہ پورے اسلام کا جھسلانا مراد ہے اب اگر ایک مومن میں مسلم میں یہ صفات پائی جائیں کہ وہ یقین کو ٹھکانا نہ دے یقین کے ساتھ رحمت کا سلوک نہ کرے اسے ڈھٹکے دے جس کو کھانا نہ کھلائے مساکین کی پرواہ نہ کرے کہ اس مہنگائی کے دور میں جبکہ آتا بیس روپے کلو کون ہے وہ ہماری برادری کے لوگ دینی برادری کے ہمارے ایمان اور عقیدے والے کون ہیں جو روٹی کھائے اور کن کے گھر میں چولا ٹھنڈا ہو گیا اگر اسے اس کی فکر کرنے کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے اور وہ کسی کو ابھارتے ہوئے اس لیے ڈرتا کہ یہ بات پھیل ہی نہ جائے پھر تو مجھے بھی کرنا پڑے گا دوسروں کو بھی کرنا پڑے گا اگر یہاں تک پہنچ چکا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے ایمان کا جنازہ نکل گیا وہ لاسٹ توحید کے دعوے کرتا تھا توحید کے کھوکھلے دعوے نہ کبھی آخرت میں کام آئیں گے نہ دنیا میں کبھی ترقی نصیب ہو سکے گی اللہ رب العزت نے فرمایا لان تنا الدین تم کبھی بھی لیکی تک نہیں پہنچ سکو گے ح تم کی کو نما تو کہ تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں محبوب ہے اصحاب رضوان اللہ علی مدمائن نے کس طرح اس پر عمل کیا ابو طلحہ جو انصاری تھے آپ نے سنا ہوا واقعہ سب سے زیادہ ان کے پاس مال و دولت تھا ایک باغ تھا جو مسجد کے قریب تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ, وآلہ علیہ وآلہ تشریف لے جایا کرتے ٹھنڈا پانی پیا کرتے تو انہوں نے اس آیت کے نزول کے بعد کہا یہ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ترین مال اللہ کے رسول میں اسے اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم وح واہ بھائی یہ اتنی بڑی بات اور یہ کہا کہ یہ مال تو بڑا نفع بخش ہے یہ مال بڑا نفع بخش ہے اس طرح نہ کر بلکہ یہ کر کہ اپنے چچا کے بیٹوں کے اندر اس مال کو تقسیم کر دے سب سے پہلے اپنے عزیز اپنے رشتہ دار اپنے قریبی کیونکہ اپنے قریبیوں پر جب آدمی خیرات کرتا ہے تو اس کا نام نہیں بنتا وہ جو پرایوں پر خیرات کرنے سے بنتا ہے تو لوگ جا جا کر باہر بڑی خیرات کرتے کروڑوں روپیہ دیتے لاکھوں روپیہ دیتے ہیں رفیغے بھی کرتے ان کے نام کی نام بھی آ جاتے ہیں اور مشہور بھی ہو جاتا بڑا سخیل ہے بڑا سخیر جب اس کے خاندان میں نگاہ ڈالو تو اپنے قریبی رشتے دار اس کی رحمت سے محروم ہے جو اللہ نے اسے ان پر کرنے کی توفیق بخشی ان کی پروان نہیں کرتا کہ یہاں کون تعریف کرے گا بھئی اس کو دیا تو دینے ہی چاہیے تھا کون سی بڑی بات ہے اپنی برادری کو دیا تو برادری کو لوگ دیا ہی کرتے کفار بھی دیتے اچھے جو لوگ ہیں کفار میں ان کے اندر بھی یہ صفات موجود ہیں یہ صفات انسانیت کے ختم ہونے کے بعد ختم ہوتی ہے اور جن کو کے اندر یہ صفات موجود ہیں حقیقت میں وہ ہمارے لیے بڑا امتحان ہے کہ یہ صفات اور ایمان کے بغیر کیسے پیدا ہو گئے حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے لیے سبق ہے اور شیطان انہیں ان صفات پہ قائم رکھتا ہے تاکہ ان کی ان صفات سے کشش لوگوں کو اور لوگ ان کی تعریف کریں اور لوگ کہاں کرتے ہیں جو کفار غربا پر اور مساطین پر رحم دلی کرتے ہیں مسلمانوں میں وہ نہیں کفار کی تعریف کسی اعتبار سے بھی ضرورت نہیں وہ بد نصیب لوگ ہیں کیونکہ اللہ کی محبت ان میں بھی ہے یہ کہنا کہ کفار اللہ سے محبت ہی نہیں کرتے یہ بالکل غلط ہے کفار قبار میں للہ ہیت اللہ سے محبت پائی جاتی ہے اللہ کے لیے خرچہ کرنا اللہ کے لیے جان دینا اللہ کے لیے جان چھڑکنا غربا پر مساطین پر مگر ان کی محبت جو ہے اس میں وہ لوگ بے وفا ہیں وہ ہرجائی جائی ہے ان کے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے اور ان کے تعاوتوں کی محبت بھی ہے ان کے معبودوں کی معبودان باطلہ کی محبت بھی ہے اس واسطے ان کے اعمال ناخالت ٹھہرے بدبخ ہوئے وہ اور برباد ہوئے اور نامراد ہوئے مومن کا عمل چڑھتا ہے آسمان پر اس لیے کہ وہ خالص ہوتا ہے ان لبا جب خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوش کو تلاش کرتا ہوا خرچ کرتا و لو یار دا ایسا شخص القریب راضی کر دیا جائے تو میرے بھائیوں یہ کوئی معمولی بات نہیں انفاق ہی سبھی دلہ یہ اس وقت ایسا وقت ہے کہ یہ جہاد ہے سب سے بڑا بے شک اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاد جو فیص سے کر رہے ہیں جو بندوق سے کر رہے ہیں ان کا مرتبہ گرانا مقصود ہے بلکہ کوئی شخص اتنا ایمان دیا جائے تو کیا خوب ہے کہ وہ کھانا کھانے لگے تو اسے یاد آئے کہ عراق کی وادیوں میں اور افغانستان کی پہاڑیوں میں جو لوگ پوری امت کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ میری عراق کی سب کی جنگ ہے پوری اسلامی برادری کی جنگ ہے جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے جنہوں تمام سہولیات کو اللہ کے لیے ترک کیا اور کہاں سے چلے اور کہاں پر آئے پردیسی و رسول اللہ کے فضل کو تلاش کرتے پھرتے اللہ کے دین کے مددگار دین کو بلند کرنے کے لیے آئے کیا وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں جو انہیں کھانا دونوں وقت ملتا ہوگا کہ میں دونوں وقت اس بے جمی سے کھانا اپنی مرضی کے ساتھ پکوا کر کھا رہا ہوں چاہیے کہ کبھی ہم پر یہ کیفیت تاری ہو کہ آنسو بہنا شروع ہو جائیں اور دل کلیجے کو آ جائے اور کھانا کھانے کی ہمت باقی نہ رہے ابو حرر رضی اللہ تعالی نے ریشم کے رومال سے منہ صاف کرتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ابو ہرارا وہ وقت یاب نہیں ہے جب پیٹ بھر کے روٹی بھی صحابہ کو نصیب نہیں ہوتی اور ابو ہریرا ان میں سے ایک ہے رضی اللہ عنہ عمر پانی مانگتے ٹھنڈا پانی دیا جاتا ہے جس میں شہد بھی ملایا اتنا روتے ہیں اور یہ یاد کرتے کہ عمر تیرے امار ایسے تو نہیں اس کا بدلہ دنیا میں دیا جا رہا ہے کہ ہم پر یہ تحفیت کاری ہوتی ہے کہ امت کی سطح پر ہم میں سوچ پیدا ہوئی کیا یہ توحید نہیں ہے توحید پہ بھی کا نام ہے ظہر اللہ کی پکار شرک ہے یقین اللہ کا پکار کرنے والا شرک ہے شرک مجھلس لا لارس بڑا تک اس سے دشمنی فرض ہے مگر دشمنی وہ کر ہی نہیں سکتا جو اپنوں کے ساتھ محبت کے تقاضے پورے نہیں کرتا یاد رکھیے کہ ترازو ایک طرف اگر جھکے گا تو دوسری طرف سے اونچا ہوگا وہ ترازو ایک طرف جھکا ہوا نہیں مانا جا سکتا کہ جو دوسری طرف بھی جھکا ہوا ہو یہ کیسے پھر تو برابر ہوگے نا دونوں پلڑے اگر ایک پلڑے میں جھکا تو دوسرا اٹھ جائے گا اگر وہ اہل قفر کے ساتھ اہل شرک کے ساتھ تباہی کے ساتھ ریا کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ دل سے بیر رکھتا ہے دل سے بھ رکھتا ہے اور منہ سے اعلان کرتا ہے تو اہل ایمان کے ساتھ محبت کے تقاضے نبھاتا ہوا دکھائی دے گا یہ کبھی ہو نہیں سکتا اہل ایمان کے معاملے میں ذرا بھی پیچھے رہ جائے یہ دیکھیں ایک وفاق شعار شخص ایک رجل ایک مرض جو عظیمت دیا گیا تھا قاب بن مالک رضی اللہ کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ایک سستی ہوتی ہے نیت کے خراب نہیں ہے قاب بن مالک جوان ہیں اور کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے تبوک کا مار لڑا جو کہ آخری مار تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس سے پہلے کوئی ایسا مار جنگ نہ تھی جس میں کیا شریک نہ ہوا ہو یہ بدن ہے یہ خیبر میں شریک ہونے والے ہیں یہ اوہد میں اور یہ حن میں اور فتح مکہ میں ہر جگہ شریک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنیل القدر صحابی رضی اللہ تعالی آج تبوک کے وقت ان کے پاس دو گھوڑے بھی تیار ہیں یا دو اونٹ تیار ہے دو اونٹ تیار ہے سواریاں تیار کر رکھی ہیں ہر طرح سے کہتے ہیں کہ خوشحال تھا اتنا خوشحال میں کبھی کسی جنگ کے وقت اس سے پہلے نہیں ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ میرے پاس تو پورا انتظام ہے میں نکل جاؤں گا ستہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم نے اے کیا اور اس سے پہلے جب بھی وہ جنگ کے لیے نکلا کرتے تو طوری فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظاہر نہ کرتے کو کدھر اور کس راستے سے جانا چاہتے آج انہوں نے اعلانم ظاہر کیا اور لوگ اس طرح سے امڈ آئے کہ جو شخص ان میں نہیں تھا اس کا پتہ نہیں چل سکتا تھا جب تک پتہ چلایا نہ جائے کہ کون آیا کو لکھنے والا لکھنے بیٹھ جاتا تو اس کے لیے مشکل ہو اس میں لوگ جو اللہ کے لیے نکلے سخت گرمی میں دور دراز کا سفر تھا میں نے کہا کل نکل جاؤں گا کل کہا کل نکل جاؤں گا کرتے کرتے وہ وقت آیا کہ میں اتنا دور ہو گیا کہ وہ نکل گئے اور میں گھر ہی رہ گیا اس وقت پھلوں پر درخت درختوں پر پھل پکے ہوئے تھے سارے لمبے لمبے تھے میری بیوی بھی جوان تھی اور اس کے بعد جب نبوی اکرم سلن صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کھو بیٹھا محرومیت کے احساس نے مجھے پکڑ لیا اب میں بازاروں میں نکلتا تو مجھے صرف منافقین نظر آتے اور مجھے صرف کمزور مسلمین نظر آتے تو میں اپنے آپ کو کھائے جا رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کر دیا اب کچھ بھی نہ ہو سکتا کاش کہ میں پیچھے نکل پڑتا اور نہ پا لیتا تو اور بات اب اللہ کے رسول واپس آتے صلی اللہ علیہ و وسلم کاپ بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے مشورے لوگوں سے کیے لوگوں نے کہا تو بات بنا لینا معافی مانگ لینا اللہ کے رسول بھی کہہ رہے بھی معافی مانگیں گے تو میں نے کچھ تیاری کی بات بنانے کی جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے مجھے خبر ملی تو سارے سکو کو بسواس چان کے میرے دل سے چھٹ گئے اور میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ہر صورت میں کھٹ بولوں اب اللہ کے رسول میں تشریف لائے اسی سے زیادہ نبے سے کم منافقین تھے جنہوں نے عذر بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت گجر و توبیر کی اور ان کے لیے سخت آیات نازل کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے عذر تسلیم کی جب نئے مسجد میں داخل ہوا تو اللہ کے رسول مسکرائے اور یہ مسکرانا غصے کے ساتھ مسکرانا مجھے آگے آنے کے لیے کہا میں آگے بڑھا اللہ کے رسول نے کہا کہا کیا ہوا میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سامنے نہ ہوتے تو مجھے باتیں بنانی آتی اور اگر میں بات بناؤں گا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ آپ کو مجھ پر غدبناک کر دے گا آپ راضی ہو بھی جائے اور اگر نہ بات بناؤں تو آپ ناراض ہو گے حق بات یہ ہے کہ میں بڑا خوشحال تھا بڑا تیار تھا میرے بس کوئی ازر نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ تمہارے معاملے میں فیصلہ کرے گا اب کہتے جب باہر آیا تو میرے خاندان والوں نے کہا کہ آپ تو نہیں یہ کیا دیا؟ کوئی بات بنا لے گا پھر میرے دل میں شیطان نے مسوسا ڈالا کہ کوئی بات بنا لوں اور اپنی بات کی تکلیف کر دوں تو میرے ذہن میں اللہ نے یہ خیال ڈالا کہ کاپ پوچھ کوئی اور بھی ہے تو پتہ چلا حلال بن میار مورارا بن ربی دو بڑی عمر کے صالحین بھی ہیں چیری طرح انہوں نے کوئی ازر نہیں بنا اور ان کو بھی اللہ کے رسول نے وہی کہا جی تمہیں کہا کہ جاؤ انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا اب آزمائش کی گھڑیاں شروع ہوتی سب مسلمان ان سے بات کرنا بند کر دیتے انہوں نے اسلامی برادری کے ساتھ حق نہیں نبھایا یہ جلیل القدر صحابی ہے ہم اس مقام تک پہنچنے کا سوچ نہیں سکتے جس مقام تک یہ پہنچے ہوئے تھے اور ان جیسے لوگ صحابر عضمان اللہ علیہ مجمعین میں بھی کم تھے افسادی خون میں سے ہے کام <totland> مگر آزمائش <totland> اتنی شدید آتی ہے جتنا کوئی بڑا آدمی ہے اتنی سخت آزمائش ہوتی ہے جتنا رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جتنا توحید میں سمجھ رکھتا ہے اتنا آزمایا جاتا ہے تمام امت اسلام کو حکم ہوتا ہے کہ ان سے بات کرنی بند کر دو کام کہتے وہی زمین جو جانی پہچانی تھی آج کوئی اور زمین نظر آتی تھی میں بازاروں میں چلتا مجھے کوئی پہچان نہیں تھا میں سلام کرتا کوئی جواب نہ دیتا اسی حال میں تھا کہ ایک شامی جو سودا بیچنے کے لیے آیا وہ مجھے ڈھوٹتا پھرتا تھا حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیر یہ دونوں بوڑھے تھے ان کی نسبت یہ جوان تھے وہ تو چار پانیوں پر گھر میں گر گئے اس کا مل رہے کہ اللہ کی رسول کی مسجد میں بھی آ سکے صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا مسجد میں بقیر حاضری دیتے رہے کہتے ہیں کہ میں سلام کرتا پھر دیکھتا کہ اللہ پھر سن کے وہ تو جمبش ہوئی ہے تو جمبش نہ ہوتی میں دیکھتا تو وہ میری طرف نہ دیکھتے جب میں ان کی طرف نہ دیکھ رہا ہوتا تو کنک سیٹ مجھے دیکھتے اس سال میں وہ شامی آیا اور اس میں کہا کار کون ہے لوگوں نے کہا وہ میرے پاس آیا ایک رکا مجھے دیا شام کے حاکم کا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ تیرے آقا نے تیرے ساتھ بے وفائی کی تو تو بڑا عزت والا اور اکرام والا ہے ہمارے پاس چلا ہم تجھے بڑی عزت دیں گے کہتے میں نے کہا یہ تو اور بڑی آزمائی اس کو تنور میں ڈال دیا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اسلامی معاشرے کے ساتھ بائی کاٹ کو چالیس راتیں گزر چکی ہیں چالیس راتیں زمین قدر صحابی کو تربیت دی جاتی ہے یہ مدرسہ رسول ہے صلی اللہ یہ توحید کے مخبلاس ہے یہ توحید سکھائی جا رہی ہے یہ آمن توحید ہے یہاں تک کہ ایک پیغام آتا ہے اپنی بیوی کو جدا کر دو کاف پوچھتے ہیں یہ وفاد شاہ کے تلاک دے دو حکم ہوتا ہے نہیں صرف جدا کرنے کا حکم ہے البتہ حلال بن امیہ کی بیوی نے جا کر نبی علیہ سلاح کو سے یہ کہا کہ بوڑھا ہے خدمت میں ہی کرتی ہوں تو مجھے اجازت دے دیں انہوں نے کہا دیکھو خدمت کرو تمہارے قریب آنے نہ پائے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان فص سے بے زور ہو کر پڑو گے یہ صاحبہ کہیں مصرح مصرح مصرح علیہ یہ صرف اسلامی جماعت کے ساتھ سستی کر گئے یہ نیت کے برے نہیں ہیں یہ اس سے پہلے مارکوں میں شریف ہوتے رہے یہ ہمیں سمجھ دیا جا رہا ہے یہ ہمارے لیے رہتی دنیا کے لیے مثال چھوڑی ہے کہ میں فاشاری اس کو کہتے ہیں یہ کس کا نام ہے آخرت کو ماننے والے یوں ہوا کرتے ہیں اب یہ پچاس راتیں گزر گئی جس وقت صاحب اپنے چھت پر صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و مطالعہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اور ان کی توبہ قبول ہوتی ہے وہی فل فل ہفتہ اگا باغت علیہ مل عرق وہ تین جو پیچھے رہ گئے اور اپنے حالات کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئے ہتھا باغت علیہ یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی معلوم ہوتا تھا کہ اب زمین میں ہمیں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ٹھکانا ملے گا بیمار رشبت باوجود اس کی زمین بڑی وسیع ہے اور تھی مضبوق علیہ ان ان کو اپنی جانوں سے تنگی محسوس ہونے لگی ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی وزن اللہ, من اللہ, اللہ اور یہ یقین ان کے دل میں پہلے ہی تھا اب اس کی جڑ گہری ترین ہو گئی کہ اللہ جب ٹھکانا نہ دے تو کوئی ٹھکانا نہیں یہ طلب بھو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تاکہ وہ توبہ کرے اتنا اللہ, اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی رحمتیں کرنے والا ہے یا ایو الینا آ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ اللہ سے ڈر جاؤ وہ خون سادی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ کام کو جو کچھ ملا سچ کی وجہ سے ملا اور حقیقت ہے کہ جو شخص سچا ہو اور اتنا سچا ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے اور اگر, اگر اس کا بھائی اس سے پوچھ لے کہ کیا یہی چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اس میں یہ ضرورت ہو کہ وہ کہہ دے کہ نہیں اپنے لیے تو اور پسند کرتا ہوں تیرے لیے یہ تاکہ اس کی اصلاح ہو جھوٹ اور فریب یہ لفاف سے ہے اور یہی انسان کو برباد کراتا ہے اب اس کے بعد کہ یہ صفت جو ہے یہ منافقین کی نہیں کفار کی ہے کہ آدمی یتیم کو دھکا دے اور یتیم کے ساتھ مہربانی کا سلوک نہ کرے اور مسکین کو کھانا کھلانا درکنار کھانا کھلانے پر ابھارے دلے پلابا وما درا کمل آقابا کا تی منزا مقربہ اور مسکی منزہ مقربہ یومن مطربہ ہے یہ یہ بھوک کا دن ہے جو اس وقت ملک پر گزر رہا ہے تلاش کیجیے ڈولیے جو تعصف والے ہیں جو کسی سے مانگتے نہیں ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ مسکینی کچھ ایسے درجے کو پہنچ چکی ہے کہ شاید وہ بھی سوال پر مجبور ہو جائے تو آج یہ ہے توحید کا ایک پہلو بہت بڑا تو کامل کرنے کا ایک زبردست موقع ہے اس وقت آتا با گھاٹی عبور کرنے کا موقع ہے دیکھیے بن مالک نے کیسے گھاٹی عبور کی اور کابد المالک کیسے اس کے بعد میں اللہ کے رسول کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا اللہ کے رسول میں آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا پھر ان کے تکبر سے دور ہونے کی انتہا ہے کہ آپ جس وقت یہ رواج بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اس کے بعد آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا اور میں امید رکھتا ہوں کہ مرنے تک اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے گا کوئی دعوی نہیں ہے کوئی تکبر نہیں ہے فرمایا آئے اب نمازی ہم بھی نمازی ہیں اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں آمین اللہ نہ کرے اللہ کبھی نہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں آمین ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے عرباس نے کہا جہنم میں ایک وادی ہے بھائی جو خاص طور پر ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نماز سے واقف ہے اور انتہائی غفلت جیسا کہ ابن عباس نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ ہے کہ یہ منافقین پکے اصل بڑے منافق ہو جائیں اللہ جی نے یہ سلون علا دیا یہ اجانت اور نماز پڑھتے ہیں بلا یہ سلون عر اور حقیقت نماز نہیں پڑھتے آج لفاف اور کفر کو اس طرح جمع کر لیا لوگوں نے کہ مسلمانوں کو پکراتے ہیں کفار کے ہاتھ چکی میں پیسنے کے لیے گوانتا نام و بے میں بھیجنے کے لیے اور پھر جب انہیں پکڑ کر حوالے کرنے کے لیے لا رہے تھے تو پھر افغانی مسلمانوں نے نماز پڑھی با جماعت تو پھر ان مسلمانوں نے کہا کہ تم ہمیں کفار کے حوالے کرنے کے لیے لیے جا رہے ہو اور با جماعت نماز پڑھ کے اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو تم مرتب ہو حقیقت یہ ہے کہ انتہا کو اس کی یہی ہے مگر ہمیشہ بیماری کا آغاز جو ہے وہ بالکل معمولی تکلیفوں سے ہوا کرتا ہے کوئی بھی بیماری لینے آپ بڑی سے بڑی بیماری اس کو شروع میں پکڑ لیا جائے تو اس کا علاج بھی آسان ہوتا ہے جب وہ دوسری اور تیسری سٹیج میں چلی جائے تو علاج بھی مشکل ہوتا ہے تو بیماری یہیں سے شروع ہوتی جیسے یوم جزا آخرت کے دن کو جھٹلانے کی بیماری مال کے ساتھ محبت کی وجہ سے شروع ہوتی ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اس سے پہلے خرچ کر لو کہ وہ دن آ جائے کہ تم پھر کہو ربر دیر اللہ لو آمن و صالحا تاکہ میں نیک عمل کروں پھر اس دن کچھ نہ ہوگا تو بخل یہ بدترین بیماری اسی لیے اما من وسط نار وقت نہ فن یہ فرحرا جس نے بخل کیا استغنا کیا بے پرواہ ہو گیا کہ اللہ کیا کہتا ہے اور میرے کیا تقاضے ہیں میرے پاس جو بھی اللہ نے دیا علم دیا ہے مال دیا ہے طاقت دی ہے کوئی بھی شکل مسلمانوں کے ساتھ مدد کرنے کی دی اس میں اللہ کی طرف سے میرے اوپر کیا تقاضے بس تغنا بے پرواہی اختیار کی اس سے یہ پہلے بیان کیا اور اس کے بعد فرنا مقصدہ ببیل ہوسنا اور جبلا دیا بھلائی کو یعنی کافر ہو گیا اس کے لیے مشکل راستے کو ہم آسان کر دیتے ہیں یعنی کفر اس کے لیے آسان نظر آتا ہے اسے اور ایمان پر چلنا مشکل یہ صفت پہلے بیان ہوئی ہے اور تقزیب بعد میں بیان ہوئی اس سے پہلے اماں من آتا جس نے اللہ کے راستے میں دیا آگے کہتے من آتا بس اور تکنے کی بنیاد پر اللہ کے راستے میں دیا بس سب پہلے دینے کا ذکر ہے پھر تصدیق کا ذکر ہے حالانکہ پہلے اللہ تبارک مطالعہ پر ایمان ہے اور صرف اللہ کے راستے میں دینا ہے معلوم ہوا کہ دینا اور ایمان لانا عمل اور ایمان ان کا رشتہ توڑنا یہ سب سے بڑی گمراہی جس نے بھی ان کا رشتہ توڑ دیا یا ان کے رشتے میں گڑبڑ کی وہ گمراہ ہوا خاردیوں نے یہ گڑبڑ کی کہ ایمان کا اور عمل کا رشتہ جو ہے اس طرح سے قائم کیا جو کہ نبی کا طریقہ نہ تھا صلاح اسلام اور کہا جس نے تبیرہ گنا بھی کیا اس کا بھی ایمان ختم ہو گیا کیونکہ ایمان تو اکائی ہے اس کا بعض رشتہ تھوڑا ہو جائے ایمان کم ہو جائے یہ تو نہیں ہو سکتا ایمان یا تو سارا جائے گا یا سارا بچے گا انہوں نے تو سارا ایمان ہی ختم کر دیا اور اس طرح ایمان اور عمل کے رشتے ہی کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئے دوسروں نے کہا نہیں ایمان قائم رہتا ہے وہ اکائی ہے عمل کچھ بھی ہو انہوں نے بھی ایمان کو نہیں سمجھا ایمان اور عمل کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ اللہ نے عمل پہلے بیان کیا پھر کہا وہ سب پھر کہا وہ قبضہ تو اس کے لیے اللہ آسانی کر دیتے ہیں نیکی کراستے میں تو یہ آ گئے نمازی آ اب ہم نماز پڑھنے والے ذرا سوچ لیں اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے اللہ جینا سلاۃ ہند ساہو جو اپنی نمازوں سے غاصل ہیں اس غفلت میں علماء نے بڑی چیزوں کو شامل کیا ان کہا فی صلا ہندی ان نمازوں سے غاصل نمازوں کے اوقات سے ہیں آخری وقت میں نپڑتے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیثت تل کا المنافق المناسب تل المنافق سلاۃ المناسب المنافق کا یہ وہ منافق کی نماز ہے منافق کی نماز ہے مناسب کی نماز ہے بیٹھا رہتا ہے اور سورج جو ہے وہ چمک رہا اثر کا وقت ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہوا کام آنا کرا لا وزر اللہ الا کلیلہ پھر ٹکرے ماری اس میں طبے کی طرح جیسے دوسری ہڈی میں آتا ہے اور تھوڑا بہت اللہ کا ذکر کیا اور نماز پوری کر دی یہ اس معاشرے میں خاص طور پر جس معاشرے میں بے نمازی کے لیے مسلمان سمجھے جانے کا کوئی تصور باقی نہیں جیسے سعودیہ میں سعودیہ میں کسی چٹ بے نمازی کے لیے مسلمان ہونے کا تصور بالکل نہیں اس واسطے وہاں پر آپ یہ نماز دیکھیں گے ان لوگوں میں کہ کسی کو مناسب حکم دینا یہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ واقعی یہ حدیث بالکل آپ کو صاف نظر آئے کہ وہ شخص آئے گا نہ وہ ہاتھ باندھے گا نہ وہ نماز کے اندر قیام کرے گا نہ رکو کرے گا نہ سجود کرے گا بلکہ آخر عبداللہ اللہ کی میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا نماز میں اپنے رومال کے ساتھ کھیلنا بہت لوگوں کا کام کہتے وہ رمال کے ساتھ کھیل رہا تھا رمال کو بچھا رہا تھا سر کے رمال کو صرف بچھانے کے بعد اسے طے کر رہا تھا ہم میں اختلاف ہوا ہمارے دوستوں میں کچھ کہنے لگے یہ نماز میں ہے کچھ کہنے لگا پاگل ہے یہ نماز کا طریقہ یہ تو رومال کھول رہا ہے اس کو طے کر رہا ہے یہ کبھی نماز کہتا ہے اس کے فوراً بعد اس نے تشاوت کی شکل اختیار کر لی اور سلام خیر یہ ایمان اور نماز خوب میرے ایک دوست کہا کرتے بابر صاحب ہمارے اچھے دوست ہیں ماشاء متقی وہ آدمی میرے گمان میں وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ نے کوئی معاملہ کسی شخص سے کرنا ہو معاملہ خاص ہے مسلمانوں کی عزت کا ناموس کا سوال ہے تو چھپ کر اس کی نماز کو دیکھ لو جس کی نماز درست ہے اگر اظہار عقیدہ باقاعدہ باقی سب کچھ ہے باقی عماز درست ہے اگر نماز درست ہے ایک دو تین دفعہ دیکھ لو ہو سکتا ہے اتفاق اس وقت درست نماز نہ پڑھ سکاؤ تو وہ بندہ درست ہے جس کی نماز درست نہیں اس کا کیا درست ہے آفد عبد الکریم صاحب مجھے کہنے لگے کہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صح کی نماز میں کہا اگر اگرچہ مجھے صبح کی نماز سے خیال نہیں تھا یہ بہرحال ان کی روایت پر کہ میں اپنی جگہ پر کسی اور کو چھوڑ داؤں اور ان لوگوں کے گھر جڑا دوں جو نماز کو نہیں آئے فرض نماز میں سستی ہمیشہ سستی خوف ناکمل صبح کے وقت ہم یہاں دماغ میں سستی دیکھتے ہیں رانا ٹاؤن میں دیکھتے ہیں اور دیگر مساجد میں دیکھتے ہیں یہ سستی اس دور میں جب کہ ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے نہ جانے کس وقت محلت ختم ہو جائے اب جن کے گھر افغانستان میں اور عراق میں ہے ان بیچاروں کو تو اگر ارادہ مل جائے جہاد کا نیت مل جائے تو خوش قسمت ہے ورنہ جو منافق ہے وہاں پر اور جو بئیمان ہے ان کے گھروں میں بھی بولے گر جاتے ہیں اور ان کے بھی گھر جل جاتے ہیں اور ان کی بھی اٹھتی ہے اور جو مومنین ہیں ان کا تو ایسا معاملہ ہے پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کس وقت میں سے نکال دیا جائے گا کس وقت ہمارا گھر ہمارے اوپر گر جائے گا. یہ حال ہے اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے پھر ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں صبح کی مارنی پڑی جاتی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز فرض کر دی جو مالا لتاف ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے یہ جھوٹ ہے اللہ پر اللہ نے اس دین کو قیامت تک کے لیے نادر کیا اور یہ قابل عمل دین اور یہی نجات کا ذریعہ ہے یہ نماز میں غفلت خطرناک ہے اور یہ غفلت نفاق کی جھلک لیے ہوئے نفاق جو ہے اسی طرح سے نکلتا ہے جیسے ابن ابی مولکا نے کہا تابعی نے کہ میں تیس صحابہ کو ملا رضوان اللہ علی مجمین تیس کے تیس کو اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے ہوئے پایا یہ صحیح بخاری میں ہے ان کا قول پھر حسن بصری رحم اللہ نے کہا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس میں نفاق نہیں ہے اس میں نفاق آ چکا ہے یہ اس کی علامت ہے جو اتنا بے خوف ہوگا جب صحابہ بے خوف نہیں ہوئے تم کون ہو بے خوف ہونے والے اور یہ اہل ایمان کے ساتھ کب نصیب ہوگا ساتھ دینا ساتھ قربانیوں کے ساتھ ہوگا کیونکہ قربانی کے بغیر ساتھ نہیں ہوگا جب قربانی کا وقت آئے گا تو پھر راستہ دوسرا اختیار کرنا تو یہ عقیدے کی خرابی ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے مقدر میں جو لکھا مجھے مل جائے گا میرا حصہ کوئی کھا نہیں سکتا اس کو کیا ڈا رہے اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کے لیے ہاں بتا اللہ کے رسول نے اسلوب سکھائے صلی اللہ علیہ و وسلم عمر نے بھی اپنا بہترین مال خیرات کرنا چاہا کہا اس طرح نہ کرو بلکہ مال اپنے پاس رکھو یہ زمین اور اس زمین کا پھل جو ہے اس کے لیے خیرات, خیرات کا ارادہ کرو پھل دے دیا کرو یعنی آدمی جو کام بھی کرے اس طرح نہ کرے کہ بالکل اتنی خراب کر دے کہ خود بھوکو مرنے لگے بلکہ بڑے اعتدال کے ساتھ کرے آج تو بخل کا دور دورہ ہے یہ بخل اکیلے کی خرابی ہے کیونکہ وہ خیال کرتا کہ اس سے میرا مال بچا رہے گا مال تو نہیں بچے گا اگر اللہ نے اس کا بچنا نہیں لکھا اور بچا رہے گا اگر اللہ تبارک باد نے اس کو بچانا ہے ایک دفعہ ایک دکاندار کو میں نوٹ دے رہا تھا تو میں نے اسے میلا کا نوٹ دے دیا تو اس نے بڑی خوبصورت بات کہی جو میرے دل میں اڑ گئی اس نے کہا مولوی صاحب یہ نیا نوٹس بھی بچے گا نہیں حقیقت ہے کچھ بھی بچے گا نہیں یہاں ہم بھی نہیں بچیں گے تو اس واسطے یہ توحید میں کمزوری ہے اگر تقدیر پر پورا ایمان ہو اور اگر یہ ایمان ہو کہ جتنی اہل ایمان سے محبت کروں گا اتنی میری اہل شرک سے دشمنی بڑھ جائے گی پکی بات یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی کے دل میں دو چیزیں جمع ہوں یہ اللہ نے انسان کے اندر قوت رکھی نہیں کہ اللہ کے دوست کی بھی محبت ہو اور اللہ کے دشمن کی بھی محبت ہو یہ دونوں چیزیں نہیں رہ سکتی تب ہی تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو نبی علیہ سلاط والسلام نے روک دیا جب ابو جہل کی بیٹی کا پیغام لکھا آیا کہ نبی کی بیٹی اور نبی کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ اس سے خطرہ ہے کہ کہیں کافر کے بارے میں کوئی ایسی نرمی دامن گیر نہ ہو جائے کہ اہل ایمان کو تباہ کر دیں شیخ مقدسی ابو محمد المقدسی ہمارے شیخ اللہ تبار قطاروں نے اپنی حفاظت میں رکھے آمین وہ لکھتے ہیں کہ وائل آس دن وائل کی نوکری کی قبیت میں ربی اللہ تعالی عنہ اور جس وقت مزدوری لینے گئے تو اس نے کہا کہ تو کفر کرو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم پھر مزدوری دوں گا انہوں نے کہا میں مارکیٹ دوبارہ بھی اٹھایا جاؤں گا تو کبھی کفر نہیں کروں گا شدت سے بات کی اس نے کہا اچھا دوبارہ بھی اٹھایا جانا ہے پھر میرے پاس بڑا مال ہوگا اس کو کٹایا جانا تو میں تیری مزدوری دے دوں گا تو انہوں نے مزدوری چھوڑ دی شیخ ابو محمد المقفی ہی کہتے ہیں یہ آزمائش چھوٹی ہے اس آزمائش سے بھی ہم پورا نہیں اتر سکتے کہ کافر ہمارا راست روک لے ہماری تنخواہ وظیفہ روک لے اور ہم کفر پر مائل نہ ہو جائیں کہیں مگر وہ کہتا ہے اس سے بڑھ کر خطرناک معاملہ یہ ہے کہ قافر ہمارے ساتھ بہترین سلوک کرے اور ہم کفر کے بارے میں نرم ہو جائیں جو آج ہو رہا ہے آپ یورپ سے آنے والوں کو کہتے ہوئے سنیں گے کہ بس طلبے بھی کسرے مسلمان تو ہے فرما سبلی اللہ جینا جو اپنے دماغوں سے حاصل ہے تو تھوڑی سی غفلت بھی نماز سے خطرناک بیماری کا آغاز ہے انتہا نہیں ہے انتہا تو یہ ہے کہ آدمی کی نماز ہی ریا پر مبنی ہو اور اسے کچھ بھی نہ ملے کہ نبی علیہ اللہ تو کل انما آن بشر انسل یوں ہائی عباد کے مشرق سے مراد ریا بھی دی گئی ہے اگر ٹوٹل نماز ریا کے لیے ہے کہ لوگ دیکھ لیں کہ میں نمازی ہوں جیسے بغیر یہ لوگ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے تو پھر پوری نماز باطل ہے اور ویل ہے ان کے لیے اور اگر کچھ نہ کچھ ریا داخل ہوگئی اور کچھ نہ کچھ غفلت ہے تو بیماری کا آغاز ہو گیا بچنا چاہیے پھر فرمایا اللہ دینا یہ کون لوگ ہیں ہم جو دکھاوا کرتے ہیں آمال میں دکھاوا کبھی نہ ہو وہ یمن المعون اور بخل کا یہ عالم ہے کہ وہ برتنے کی عام چیز جو واپس لوٹ بھی جاتی ہے اور سلامت ہوتی ہے جیسے پین ہے معمولی نمک کسی کو کوئی برتن دینا ہے ادھار یہ تو واپس ویسے ہی لوٹ آئے گا اور معاون میں زکات بھی بالکل صحیح روایات سے شامل ہے یعنی معاون کا راس سب سے بڑی بات یہ کہ زکات بھی ادا نہ کرے اور سب سے کم بات ہے کہ ایک معمولی برتنے کی چیز میں بھی دل میں بخل پیدا ہو جائے یہ بخل جو ہے اپمان کی طرف سے دور کرنے کا حکم ہوگا آپ کہیں کہ میرا سینہ میں خود کھول لوں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی چابی ہمارے ہاتھ میں دی گئی ہو اس کی چابی رب الجلال بل اکرام کے پاس ہے اور وہ بہت اللہ یہ فخر سے بھیل اللہ جس کے لیے بلائی کا ارادہ کرتا اسے دین کی سمجھ دیتا ہے وہ میں یوری دلّی اسلام اور جس کے ساتھ ارادہ فرما لے کہ اسے ہدایت دینی ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے اگر ہم آج سخاوت کریں گے تو ممکن ہے کہ الحمدللہ ایمان کی وہ مناظر ہم طے کرنا شروع کر دیں کہ ہم گھاٹی کو عبور کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے توفیق دے کہ اس وقت ہم اپنے بھائیوں کا بہنوں کا مسلمانوں کے بچوں کا اگر اپنوں میں کوئی نہیں تو باہر جا کر جہاں تک بھی ہمارے وسائل ہیں ہم بھرپور کوشش کریں اور وہ لوگ جو پوری امت کا کتاب اور جہاد کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی ہر ممکن ہم کوشش کریں اپنے وسائل جمع کریں اور ہر طرح سے امت کے ساتھ اس وقت حق نبھا دیں ورنہ دیکھے بن مالک جیسے جلیل قدر صحابی کا جو اللہ کے رسول نے اپریشن کیا اللہ کے حکم کے ساتھ وہ اپریشن کتنا زبردست سبق آموز ہے اور کاپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و وسلم یہ معافی کا اعلان آپ کی طرف سے ہے آپ خوش ہو گئے یا اللہ پاک نے یہ اعلان کیا ہے تو انہیں یہ خوشخبری سنائے گی کہ کاپ اللہ کی طرف سے اللہ مجھے اور کو کہے سن میں سے حق بات پر ایمان لانے اور اس پر عمل میں جم جانے کی تو پی فرمایا